أبل الله جميعا ولا تفرقوا واذقوا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقلتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون شكرا الله العظيم رب ربی شرحلی صدری و یسرلی ان آیات کریمہ میں اللہ تعالی نے اسلامی اجتماعی اسلامی معاشرے کی دو بنیادوں کا ذکر کیا ہے جن پر کسی مسلمان معاشرے کی امارت بنتی ان سے پہلی تصل جو آیات ہیں ان میں بنی اسرائیل کی پیروی کرنی یہود و نصارہ یہودیوں اور عیسائیوں کی پیروی کرنے کے نتائج سے بورن کیا گیا خبردار کیا گیا کہ یہ صاحبان تم سے کوئی چھوٹی موٹی نافرمانی نہیں کروائیں گے اس پہ راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ یہ تمہیں کافر نہ بنا دیں پلٹا کے کافر نہ کر لیں ان کی تسلی نہیں ہوتی لم ترزان کرود غلط نسارا ہتھا تتہ بھی آمل یہ صرف پینٹ شرٹ پہن کے تم سے راضی نہیں ہو جائیں گے کہ یہ بڑا لبرل مسلمان وہ گھوسنے والے پینٹ شرٹ ان کی اور بھی بہت پینٹ شرٹ پہنتی تھی لیکن چوڑا نہیں ہوں. یہ ہر بھی تم نہ ہوں چھوٹی موٹی ڈسکاؤنٹ دے کے تم ان کو راضی نہیں کر سکتے تم کا سینہ تمہارے لیے کھل جائے گا اور اس کے کے سینے میں تمہارے لیے محبت جو ہے وہ ٹاٹ مارنا شروع کر دیں گے کال مونٹ مونڈ دینے سے وہ راضی نہیں ہو جائیں گے وہ تمہارا دین موڑیں گے ہتھا تتبع بھی مل جب تک کہ تم ہر معاملے میں ان کی ملت کی تیروی نہ کرو اٹھنا بیٹھنا تمہارا انہی جیسا ہو جائے سونا جاگنا تم... تمہارا انہی جیسا ہو جائے ملنا جلنا تمام تر معاملات جب تک تم ہر طرح سے عیسائی ہو یا کی طرح نہ بن جاؤ یہ تم سے راضی نہیں ہو یہاں بھی وہ بات یا یازین آمنو ان فریقا من الزین اوت کتابہ اردو کو بعد ایمانکم کافرین متاثر ایمان والو جب کسی کو کسی لقب سے پتارا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کسی کے نزدیک اس چیز کی بڑی اہمیت جیسے حور لائن آنکھوں والی بڑی بڑی آنکھوں والی حور یعنی اس کی آنکھوں کو اتنا فیسائز کیا گیا ہے کہ اس کے پورے بدن کا نام ہی این رکھ دیا گیا وہ حور جو این ہے یعنی اس کی آنکھیں اتنی اٹریکٹو ہے اس کی پوری باڈی کے اندر کے گویا جب نظر جم گئی تو پھر ہٹتی نہیں آواز آپ کے پاس جو متا ہے جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو جس ناطے اور رشتے سے بلاتا ہے بڑا پیارا خطاب ہے یا وہ لوگوں جو ایمان رکھتے ہو اس لیے ہمارا اللہ کے ساتھ کیا رابطہ ہے تو نسب اور نصب کا رشتہ نہیں ہے ایمان کا رشتہ جو لے آتا ہے وہ جڑ جاتا ہے جو چھوڑ دیتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے چاہے وہ کسی نبی کا باپ کیوں نہ ہو یا کسی نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو یا کسی نبی کی بیوی کیوں نہ ہو جو اس رفصی کو چھوڑ دیتا ہے جو اس متا کو گم کر دیتا ہے اس کے بعد اس کا رب سے کوئی ڈابتا نہیں رہا تو سب سے پہلے خطاب فرمایا یا من اے ایمان والو اے وہ لوگ جن کے پاس متا ایمان خبردار رہو جو مسارا کے پیچھے لگ جاؤ گے تو تمہارے ایمان لانے کے بعد وہ تمہیں کافر کر دیں یار دو کم بادہ ایمان ایکم کافر اس لیے کہ جب ایک آدمی کے پاس ایک دفعہ کوئی متا آ جاتی ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اس سے جائے نہ ہمارے جو بال سفید ہو گئے ہیں ہم اسی فکر میں ہی سفید ہو گئے ہمارے بال عمر سے نہیں کہ وہ جو اسٹیٹس ہمارا دبئی والا بن گیا پاکستان میں ہم اس کو کیسے مینٹین رکھیں گے روٹی کی فکر ہمیں نہیں ہے ہم جو اور چڑھنے سے ڈرتے ہیں نا کیوں ڈرتے ہیں وہ ایک عزت مجھے دبائی والا آیا زیادہ خالی کر دے وہ نہیں ہو گیا ہمارے چاہے جے میں کچھ ہو یا نہ ہو ٹکٹ تو ہوتا ہے نا ریٹرن اس سٹیٹس کی فکر نے ہمارے بال سفید کر دی تو تمہارے پاس جو متا ہے آنے کے بعد اس کا کھولنا یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے جیسے کسی آدمی کا قرآن حفظ کر کے بلا دینا نہیں کیا تو کوئی بات نہیں کرنا فرض نہیں لیکن اگر کر لیا ہے تو اب اس کو مینٹین رکھنا فرض ہے. فرمایا جو آدمی آیات پڑھ کے یاد کر کے پھر بلا دیتا قیامت کے جن جگام زیادہ اٹھے گا اس کے بدن کے ٹکڑے گر رہے ہیں جیسا فرمایا کہ منافقوں پہ کیوں غذب زیادہ بڑکا زالے کا بے این ہوں ما منوس ہوں ماں کا فر متا ایمان حاصل کی اور پھر اس کی ویلیو ہی کوئی نہیں سن پھر ڈھونڈتے پھریں گے جب وہ موقع آئے گا تو پھر ڈھونڈیں گے وہ کہاں چھوڑا ہے جیسے کسی کی لاٹری نکلا ہے تو پھر ڈھونڈتا پھرتا ہے وہ پتی کہاں چھوڑی ہے پتہ چلا جو پتی کوئی کتنا افسوس ہوتا ہے آدمی ایک ایک قیامت کے دن جب آئے گا اور ایمام کی قیمت سامنے نظر آگے تو پھر آدمی ڈھونڈے گا کبھی اس ڈے میں کبھی اس جی میں کبھی اس جائے اور کہا جائے گا پلٹ ڈاپیچے یہ یہاں نہیں وہاں چھوڑ کے آئے دنیا میں چھوڑ کے آئے اور یہ وہیں سے ملتا ہے تم پیچھے پلٹ کے جاؤ آپ تو تمہاری اس متا کے بعد یہ تمہیں کافر کر دیں گے یہ بہت بڑی مرومی کی بات اس کے بعد سنایا آپ وہ کیسے تک تھوڑوں جو تمہیں کافر کر دیں گے اور تم کافر ہو کیسے جاؤ گے سوال تو یہ ہے وہ کیسے تک فور تم کیسے کفر کرو گے تم آیات اللہ وہ فی تم رسول ہو اللہ کی آیات تمہارے اوپر پڑی جاتی ہیں اللہ کا رسول تمہارے اندر ہے تم کافر کیسے ہو جاؤ گے کتاب و سنت تمہارے اندر موجود اس کا مطلب ہے کہ یہ دو چیزیں چھوڑنے پر تم کافر ہو گے اگر یہ تمہارے پاس رہی تم کافر نہیں ہو سکتے ان کو چھوڑو گے تو ان کے پیچھے چلو گے اور ان دونوں کے پیچھے چلو گے تو پھر ان کے پیچھے نہیں چلو گے یہی بات آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ وضاحت کے ساتھ خطبہ پائے الوداع نے کہی کہ دیکھو میں تو جا رہا ہوں آئندہ شاید اس جگہ ہم اکٹھے نہ ہوں گے لیکن دو چیزیں تمہارے اندر میں چھوڑ کے جا رہا ہوں ماں ان تم سک تم بہم جن کو اگر تم پکڑے رہے لن تو بلو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو کوئی مائی کا لال تمہیں گمراہ نہیں کر سکتے کتاب اللہ اور سنتی اللہ کی کتاب اور میری سنتی دو چیزوں کی طرف تو پیچھے ان کی پیروی کرنے کے نتائج سے خبردار کیا پھر آگے یہ کہا کہ دیکھو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر تمہارے اندر رہیں تو جیسے ویکسین بچے کو بچپن سے لگا دیتے ٹی لگواتے ہیں فارسی ٹیكے تو وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ جب اس بیماری کا وائرس چاہے آج سے بیس سال بعد یا تیس سال بعد بھی جسم میں داخل ہو تو وہ تیس سال پہلے لی ویکسین فورن ایکٹیو ہو جاتی ہے اور وہ مار دیتی ہے اس لیے کہ اس کو ایکسرسائز کروا دی گئی اینٹی باڈی سسٹم جو ہے آپ کا اس کی مچ کروا دی گئی اور وہ پہچان لیتا ہے فوراً تیس سال بعد بھی پہچان لیتا ہے چاہیے اچھا وہ کتاب و سنت وہ ویکسین ہے تم نے لے دی پھر تمہارے اوپر مشرق حملہ کریں یا یہودی حملہ کریں یا عیسائی حملہ کریں یا کوئی اور تمہارے عقائد پر حملہ کرے یہ تمہارا دفاع کریں گی یہ دو تمہیں کوئی بمراہ نہیں کر سکتا تمہاری جسمانی موت ہو سکتی یا گولی تمہیں کوئی مار سکتا روحانی موت نہیں ہو سکتی تمہارا عقیدہ خراب نہیں کر سکتا اس کے بعد پھر آئی ہے وہ آیات یا الحل دین انو اے ایمان والو ابو حفاظتی ایک بار قائم کی جا رہی اللہ حق کا تکار اللہ سے ڈروس جیسا کہ اس کے ڈرنے کا حق ہے اللہ سے ڈروس سچا ڈرنا ایک وہ بناوٹی ہے کہ باہر سے لباس تکوے کا ہے مگر اندر بھیڑیا بیٹھا ہوا وہ نہیں اللہ کے تکوے کو اختیار کرو چاہے تم کہیں بھی ات اللہ ہے جما تم جہاں کہیں ہو کسی وقت بھی تم اس تکوے کی ضرورت پڑ سکتی دکان میں ہو بازار میں ہو دفتر میں ہو قاضی کی کرسی پہ بیٹھے ہو حاکم کی کرسی پہ بیٹھے ہو حاکم ہو یا محکوم ہو جس حال میں بھی ہو تم شوہر ہو باپ ہو بیٹا ہو پڑوسی ہو کسی کے تم یہ تکوا تمہارے ساتھ ملتا جب ہم لوگ یہاں کار سے نکلتے ہیں تو جو ڈرائیور ہے وہ ہمیشہ لائسنس ساتھ لے کے نکلتا اور پتاکا تو مست ہمیں اور کسی چیز کی فکر ہو یا نہ وہ ہاتھ مار کے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ پتاکا ہے یا نہیں فرمایا تم تقوی ہر وقت اپنے ساتھ رکھا کرنا خیر زیادہ تکوا زیادہ رات لے کر چلا کرو اگر کہیں جانا ہوتا آدمی نے تو اندازہ کر کے اتنی زاد لے کر نکلتا اگر گھر سے مارکیٹ جانا ہے تھی پتا ہے دو دن والی ٹیکسی بھی مل جاتی ہے دو دن ٹوٹے ہوئے لے کے چلتا ہو سکتا ہے ٹیکسی والے کو بس ٹوٹے ہوئے نہ ہو پہلے ایس کرتا ہے اپنی ضرورتوں کو اور جو بھی پوائنٹس ہوتے ہیں کوشش کرتا ہے کہ وہ ان کو پہلے ختم کر کے گھر سے چلے ٹوٹے پیسے لے کے چلے دوں اسی طرح جہاں پیسے اور پتاخا چیک کیا تک کو چیک کر لو گھر تو نہیں چھوڑ دیا یا مسجد میں تو ہم اکثر و بیشتر مسجد میں چھوڑ جاتے ہیں جیسے لوگ آتے ہیں نا تو وہ بعض لوگوں کو ہوتا ہے کہ وہ سگریٹ کی دبیا نکال کے مسجد کی کسی دراز میں کھڑکی پہ اڑا دیتے ہیں یا نسوار کی پوڑیا تھوڑی سی جو بکیا اس کی آخر میں بچت ہوتی ہے وہ چھوڑ جاتے ہیں پھر چلتے ہوئے رش میں جلدی ہوتی ہے نا نکلنے کی قید جو ہے تو رش میں نکل بھی جاتے ہیں وہ پڑیا پھر شام کو جب ہم مسجد بند کرتے ہیں دو چار پانچ ساتھ پھر اٹھا کے میں باہر پھینکنی پڑتی تو جس طرح ہم یہ پڑیا یہاں چھوڑ جاتے ہیں تکوا بھی مسجد کی سیڑھیوں سے پہلے پہلے اندر ہی چھوڑ کے جاتے ہیں اسی لیے تو باہر سے جوتی اٹھاتے ہیں اگر مسجد سے ہم جا پڑھ کے باہر نکلے اور تکوا ساتھ ہوتا تو ہم کسی کی جوتی پہن کے جاتے پاؤں بتا دیں تک یہ جوتی تیری نہیں اور تو نیچے سے مری باقاعدہ ہم وہ جو شیلف بنا ہوئے وہاں سے جوتی نکال کے پھر پہن کے جاتے ان سے پوچھا جی کہاں رکھے تو کہتے ہیں جی میں نے تو یہاں لپیٹ دی جی تو اس کا مزہ تکوا اندر ہی رہ گیا ساتھ ہوتا تھا بکے جیسے وہ ٹوپی ہمارے یہاں رواج ہے پاکستان میں زیادہ تر جی ٹوپیاں رکھی ہوئی ہیں کسی نے صدقہ جاریہ سمجھ گئے وہ دو چار درجن لے جاتے ہیں پیٹی میں رکھی ہوئی ہیں گھر سے بابو بن کے یہاں آئے جناب پہلے تو وہ پھٹی ہوئی ٹوپی ہے اتنی اتنی چپا چپا چڑی ہوئی ہے اور درمیان سے پھٹی ہوئی ہے اٹھائی اور متقی بن گئے اور اس کے بعد جناب وہیں سے بیٹھے دور سے اندر تو اندر پھینک دی اس کے اندر اللہ, اللہ خیر صلی اسی طرح ہم تقوی کے ساتھ بھی کرتے ہم مسجد میں متقی ہوتے ہیں چلو ٹخموں سے اوپر ہوتی ہے وضو کا بڑا اہتمام ہوتا ہے انگوٹھا دائیں پاؤں کا نہیں ہلنا چاہیے چاہے کتنی بھی جگہ بچی ہوئی ہے ایسا نہ تو میری نماز کو کوئی حرض ہو جائے لیکن یہ ساری پابندیاں مسجد کے لیے تو تقوی کی ضرورت مسجد سے بھی زیادہ بازار میں ہے اس لیے کہ زیادہ آگ لگنے کا جہاں خطرہ ہوتا ہے وہ آگ بجانے والے سلنڈر کی ضرورت بھی نہیں ہو جتنا خطرناک کام ہوتا ہے اتنے سلنڈر کا زیادہ اتمام کرتے ہیں فائر بریگیڈ والے آپ بازار میں لگنی سلنڈر سلینڈر ڈالتے اڑتے ہیں مسجد میں تو تکوا ساتھ لگے جا پڑھنا خیر امداد تکوا وہ تکو نہیں آؤ باب اقل مندے مجھ سے ڈرتے رہو میرا تکوا اختیار تو فرمایا حق کا تو چوکاٹ ہے حق کا چوکاٹ کوئی حد مقرر نہیں اتنے ڈرو اتنے ڈرو اتنے ڈرو اتنے ڈرو فرمایا اب تا ہم استعمال جتنی تمہاری کیپیسٹی ہے اس کو اللہ کے تکوے سے بھر لو ہم استعب مطلب کے متلے بالکل سمجھ ہر آدمی کے تکوے کی کیپیسٹی اپنی اپنی ہے تکوے میں کوئی بہت آگے ہوتا ہے کد ہو جاتا ہے کے چھوٹا ہو ہو سکتا ہے وہ صرف کل مسلمان ہوا ہے اور تکوے میں وہ ہم سے کوشوں دور ہو اور ہم نسلی مسلمان ہیں تکوے میں ہماری کمی ہو. کی کیپیسٹی اپنی نہازا کسی کو باؤنڈ نہیں کیا کہ سب کے لیے ایک وہ کر دیا جب کسی کو یہ کہا جائے کہ صاحب یہ گلاس لے لیں اور جتنا یہ بھر سکتا ہے اس کو اتنا بھر دے تو اس کے لیے عربی میں جو الفاظ استعمال ہوں گے وہ یہ تھا کہ اس گلاس کی جتنی استطاعت ہے اس میں اتنا پانی یا دودھ ڈال دو وہ ہمارے لسی یا دودھ لینے جاتے ہیں دکان پہ تو بڑی دے دیتے کہتے جی جتنا ادھر ہونا پار دوں یہ ہے استطاعتم تم استطاعتم اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنا تم کر سکتے یار اتنا ہی کرو بس نائنٹی فائیو پرسینٹ تم نہیں کر سکتے پانچ پرسینٹ تک اختیار کر سکتے دو چار باتوں میں ورنہ تمہاری جو روٹین کی زندگی ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی اگر تم وضو کا اتمام کر سکتے ہو ٹوپی تھر پہ رکھ سکتے ہو اور اسے تم متقی کہلا سکتے ہو تو دیکھ سال باقی یہ سود بود سوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں نظام کیسے چلے گا سسٹم کا نہیں گا ہم نے استتاح کو یہ سمجھایا کہ جتنا تم منیمم کر سکتے ہو اتنا کرو جانا کہ مقصود اس سے یہ ہے کہ جتنا میکسیمم کر سکتے ہو جمع. ہم اس کو منیمم سمجھے استطاعت جب ہم کسی سے کہتا ہے نا یار سے جتنا کر سکنا ہیں پیسے دے دے دم پانچ دے سکتے اور تھانی کے لوگ دے سکتے یہی ہوتا ہے جب کسی سے الفاق کی اپیل کی جاتی ہے یہ کہا جاتا ہے آپ حضرات جتنا کچھ کر سکتے ہیں تو اس سے یہی سمجھا جاتا ہے کہ جتنا منیمم کر سکتے ہیں جو پانچ دے سکتا ہے وہ پانچ دے جو ہزار دے سکتا ہے وہ ہزار دے اللہ تعالیٰ اس قسم کی اپیل کوئی نہیں کرتا وہ کہتا ہے کہ تیرے دل میں جتنی کیپیسٹی ہے دو کلو ہے تو دو کلو میرا تکوا ہونا چاہیے کسی غیر کے لیے جگہ نہیں بچے بڑی سی بی جب تمہارا دل سارے کا سارا اللہ کے تقوی سے بڑا ہوا ہوگا تو لا ان علیہم پھر ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اس لیے کہ اندر خوف کے لیے دیر از نو روم پہلے مہمان بیٹھا ہوا جب آپ جاتے ہیں ہوٹل پہ تو کہتے ہیں شاپ, کمرہ وہ کہتے ہیں جی کمرے سارے بک ہیں دیر از نو روم فلاں کا دار حاکم کا دار فلاں ڈر تو بن بن گیا لیکن پتہ چلتا ہے کہ کسی کا کوئی ڈر نہیں کیوں فرمایا تو میں درد روم ابھی اللہ کا ڈر موجود ہے کوئی جگہ خالی نہیں ویری سوری کمرہ بک ہے یہاں صرف اللہ کا ڈر ہے لہٰذا حاکم کے سامنے اٹھ ہو کل میں آپ کہہ دیتے کسی سے کوئی ڈرنا نہیں کیوں ڈرنا نہیں اس لیے کہ اللہ کے ڈر سے انہوں نے بھر لیا ہم نے پانچ پرسینٹ تو اللہ کا ڈر بھر لیا نائنٹی فائیو پرسینٹ خالی ہے اب جو بھی آتا ہے ہمیں ڈراتا ہے مومن خرائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈر اور جتنا اللہ کا ڈر کم ہوگا دوسروں کے ڈر کی جگہ داخی رہے گی بلائیں گے سارے انما نماز الشیطان الشہ مقبے فک اولیا ان نماز عالت اور او یہ شیطان ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا فلاں خافو ہوں ان سے مت ڈرو اور اس کا علاج یہ ہے کہ تم مجھ سے ڈر جاؤ تاکہ ڈر کی جگہ ہی تو نہ باقی اور جتنے اللہ کے ڈر کو اپنے دل سے نکالو گے وہاں جگہ بنتی جائے گی پھر تمہیں نوکری سے فنش ہونے کا ڈر پھر فلاں کا ڈر پھر فلاں کا ڈر پھر, پھر دیکھ تو تمہارا دل ڈروں کا مجموعہ بنا ہوا ہو رنگ برنگے ڈر اس میں گسے ہوئے صرف ایک اللہ کا ڈر اور اس کے بعد لا خوف ولا ڈاک اور نہ کوئی خوف نہ کوئی حزن مال آر خوشی کوئی نہیں رب جو رب کا حق ادا کر مساکین کا کر اسی لیے وہ ایک چہرہ گارڈن مولانا روم کا ہے نہ شادی داد سامانے نغم آورد نقصانے مجھے سامان خوش نہیں کرتا خوشی نہیں دیتا اور نقصان مجھے ہزر نہیں دیتا غمگین نہیں کرتا میرے اوپر غم کو نہیں دیتا نہ شادی داد سامان نغم آورد نقصانے نقصان با پیشے ہمت ماں ہر سے آمد بھوج مہمانے میری ہمت کے سامنے جو بھی دیا میرا مہمان ہوتا ہے چار دن ہمت کر کے بھیج دیتا مہمان کی طرح آتا ہے الحمدللہ احمد خوشی آتی ہے سامانات الحمدللہ اس لیے کہ اندر دل بھرا ہوا ہے خوشی اور غم کے لیے بھی کوئی جگہ اللہ اللہ تو اللہ حق کا تو کا اللہ کا تقوع اتنا اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق اس لیے کہ تکوا ہی وہ کرنسی ہے ترق تکوا ہی وہ بھال ہے جسے لے کر تم نے اس معاشرے میں چلنا ہے یا تو یہ ہو کہ تم یہاں سے نکل کے غار میں چلے جاؤ ماں کے پیٹ سے نکلو ایک غار سے نکل کے دوسری غار میں گھس جاؤ وہیں مر جاؤ اگر کام کرنا ہے تمہیں بازار میں تو یہاں ڈیر سارے وائرس ہیں ادھر بھی عورت جا رہی ہے اسکرٹ پہنا ہوا ہے ادھر جا رہی ہے آدھی ننگی ہے برس نظر آ رہا ہے ادھر فلاں ہے ادھر ٹھیک ہے تم نے ماچے میں رہنا ہے کام کرنا ہے تو ان نظاروں سے تو پھر تمہارا پالا پکا رہے اس صورت میں آپ کو ہے جب بھی کوئی ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتا ہے تو اس ملک میں اس کو ایک ویکسین دی جاتی ہے تاکہ یہاں کی بیماریاں یہی رہ جائیں اور اگلے ملک کے اندر یہ ٹرانسمٹ نہ ہو اور آپ جب آپ پاکستان جاتے ہیں تو جہاز میں آپ سے فارم فل کروایا جاتا کبھی آپ افریقہ گئے جی انہیں پتہ وہاں ایڈز وغیرہ اور دوسری یہ بیماریاں زیادہ پھیلی ہوئی ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ جی آپ گئے وہاں پہ اور آپ نے کہا جی میں نہیں گیا جان چھوٹ لیا. تو آپ کہا گئے نہ پھر پوچھتے ہیں وہ ہیلتھ کارڈ دکھاؤ وہ ویکسین لگوائی ہے وہاں پہ کہ نہیں لگا نہیں تو پھر ایئرپورٹ پہ وہاں پہ لگواتے ہیں ایئرپورٹ سے نکلنے سے کل کہ ہمارے شہریوں کو نہ لگا دیں اور آپ نے افریقہ تو جان نہیں گیا یعنی معاشرے میں تو آپ نے جانے جہاں دیر ساری بیماریاں ان میں رہنا تو تقوی کی ویکسین لازمن تمہارے اندر ہونی چاہیے زیادہ روزہ رکھوایا تو کیوں رکھوایا پانی بین کر دیا تاکہ شراب سے بچنے کی تمہارے اندر طاقت پیدا عورت اپنی بیوی سے تمہیں روک دیا گیا تاکہ سیکس کے جذبے کو کنٹرول کرنا تمہیں آ جائے لذوں کی حفاظت زبان کی حفاظت یہ کیا ہے لم اسما کوتباہ اللہ جی نے مینقبل قربانی ہے حج کا پورا پروسیس ہے اس کا دین جو ہم کرتے قربانی کے ساتھ آرام اتارتے قربانی ہوئی بال اتارے آرام اتارتے تو فرنا لنا اللہ دماحی تکوا مینو تم تکوا تکوا کا دخلا حل وہ مینو پورا پروسیس بتایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر تکوا ہوتا ہے ان کی نشانیاں یہ احباب الرحمان ان کی چال کیسی ہوتی ہے گفتار کیسی ہوتی ہے ان کا خرچ کرنا کیسا ہوتا ہے ان کی دعائیں کیسی ہوتی ہیں ان کی تمنائیں کیسی ہوتی ہیں پورا فرقان پورا اس کا آخری رپور ہوتا ہے کیسے ہو یعنی تکوا ہو بندہ کیسا ہوتا ہے بتا دیا نہ ہو تو کیسا ہو وہ بھی بتا دیا پرانے حکیم تو پرانے حکیم اثاث ہے تقوی کو جنریٹ بھی کرتی یہ بھی بتاتی ہے کہ تقوی کی ضرورت کیا ہے اور تکوا اگر ہو تو آدمی کے اندر کون سے خواہش ہوتے ہیں تکوا نہ ہو تو کیا نشانیاں ہوتی ہیں جب آپ کو بتایا جاتا ہے وہ آپ کا ہن فری سیٹ ہوتا ہے یا ریموٹ کنٹرول جو آپ کا اس میں بتایا جاتا ہے کہ جب اس کی بیٹری ڈاؤن ہوگی تو فلاں چیز فلش کرے گی کا مطلب ہے اس کی بیٹری ڈاؤن بتایا جاتا ہے کہ جب تمہارے اندر تکوا نہیں ہوگا تو یہ یہ یہ چیزیں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی تو پھر کیا کریں فرمائے اسی قرآن سے تقویٰ لو یہ جنریٹ کر دے تمہارے اپنے ڈانڈو اللہ علیہ تو زیادہ تم ایمان اس کی تلاوت کرو گے ایمان بڑھے گا ایمان اور تقویٰ لازم و منظومت ہوتا غلط ہو چلنا اللہ عنت مسلمون اور تمہاری جان حالتے فرما برداری میں جانی چاہیے مسلمانی کی حالت میں جانی چاہیے اب جان جانے کا کوئی وقت نہیں پتہ ہوتا ہے ایک کو کہ ایک بیٹری اتنی دیر نکالتی ہے تو پھر وہ اہتمام کر لیتا ہے بیٹری بدلی کرنے کا چابی کا پتہ ہوتا ہے چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ چابی دینی ہے گھڑی میں بندے کا کوئی پتہ نہیں کسی کا جنازہ پڑھنے آیا ہے اور خود اپنی جان نکل گئی بھائی کی ڈیتھ پر لندن سے آیا اور ایئرپورٹ پر اپنا ہارٹ اٹیک ہوا ڈیڈ باڈی ایئرپورٹ سے گھر گئی ہے بھائی اور اس کا جنازہ کٹھا نکلا ہے وہ ماسدری نفز اختو کرتا تھا کسی جان کو کوئی پتہ نہیں اس نے کل کیا کرنا اس کا مطلب کیا ہے کہ جب موت کا کسی پل بھی کوئی پتہ نہیں تو تمہیں ہر حال میں اللہ کا فرمانبردار رہنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ تمہاری جان حالت نا میں نکل جائے اور وہ پیچھلا کرا تی ضائع ہو جائے گا اس لیے کہ معامات کا فیصلہ آخری راؤنڈ میں ہوگا تب آخر میں کیا کر رہے تھے کوئی بندہ ساری زندگی رام رام کرتا رہا لیکن جب جان نکلنے پہ آئی ہے تو لائے لاہد اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا تھا تو وہ اللہ آدم اور کوئی آدمی ساری زندگی لائل اللہ, اللہ پڑتا رہا لیکن جب جان نکلی تو اللہ کی نافرمانی میں نکلی ہے تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کوئی آدمی بھی آپ کو مثال دی جاتی ہے کہ سات لیکن جب فرکش لائن آئی وہ پیچھے ہو گیا تو یہ کلیم نہیں کر سکتا سرکار آپ میرا وہ دوبارہ ایکشن ریپلے کر کے دیکھ لیں چھ راؤنڈ میں آگے رہا ہوں. جب فریش لائن آئی ہے تو کون آگے تھا فیصلہ تو وہاں ہوتا ہے کون ادب دوما ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر حال میں اللہ کی فرمام برداری میں رہو کوئی پتا نہیں ہمارے اندر جن لوگوں کو اللہ کا ڈر ہے حساب کتاب کا ڈر ہے جب ہم لوگ جہاز میں بیٹھتے ہیں تو بڑے ڈرتے ایک دفعہ نہیں پڑھتے سبحان اللہ سے سفر والا نہ بار بار پڑھتے اللہ کا ذکر کرتے جائیں گے نظروں کی حفاظت کرتے جائیں گے لیکن جب اعلان ہوگا کہ ابھی تھوڑی دیر میں اسلام آباد کے ہوائی اڈے پر اتر جائیں گے پھر سوچنے شروع کرتے تھے سامان نکالنا کیسے آپ پتہ کر کے جہاز اترنے والا وہ جو خطرہ تھا وہ جو ہم مثال سنا کرتے ہیں کہ وہ اوپر تھا تو بہت ڈرا اس نے کہا اللہ مجھے نیچے اتار دے صحیح سلامت میں اونٹ تری راہ میں دوں گا جب وہ درمیان میں آ تو اس نے کہا گیا جگہ تھوڑی اللہ تیری صحیح پہنچ گیا تو میں گائے دوں گا تیری راہ میں پھر جب دیکھا یہاں سے گر بھی گیا تو زیادہ زیادہ کوئی ہڈی ٹوٹے گی جان نہیں جائے نے کہا تو بکری دوں گا جب نیچے پہنچا تو مرغی دوں گا پاؤں نیچے رکھا ان کا انڈا چل جائے گا تو ہمارا آدمی نہیں ہوتا جہاز جتنا بلند ہوتا ہے اتنے ڈر ہوتا ہے جو نیچے جاتا ہے تو پھر ہم نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے جب اناؤنسمنٹ ہو جاتا ہم ہیں یہاں سے گرا بھی تو زخمی ہو کے بھی جاؤں گا تو ہیں کسٹم والے کو خریدنا کیسے کیا کیا, کیا? ڈراج بولوں گا وہ؟, وہ میری آنکھوں میں کیسے دیکھے گا میں نے کیسے اس سے جواب دے پوری ریہرسل اندر اندر شروع ہے تو ہر حال میں مسلمان رہنا ہے اس لیے کہ موت ضروری نہیں اللہ تعالی نے کہا کہ یہ لوگ جب کشتی میں ہوتے ہیں تو پھر بڑی میری منتیں کرتے ہیں تو جب یہ خشکی میں چلے جاتے ہیں تو یہ کیا سمجھتے ہیں کیا خشکی خوش... میں موت نہیں آ سکتی خشکی میری سلطنت سے باہر ہے میں وہاں بھی پکڑ سکتا ہوں آسا امین تم این یک صاحب تم جانے بل بر تم اس چیز سے محفوظ ہوگا کہ تمہیں زمین میں پنچا دے تم سر سمندر اس کا ہے موت صرف کشتی میں آ سکتی موت صرف جہاز میں آ سکتی تھی ایئرپورٹ پہ نہیں آ سکتی ایئرپورٹ سے سنبھالا کہ جس گاڑی میں بیٹھے ہو رستے میں نہیں آ سکتی کیا سمجھا تم بال محتملہ اللہ تم اچھا اس سے پچھلی آیت میں جس میں کہا وہ کیسا تک وہاں تم ٹکلا علیہ وفیق رسول جو اللہ سے چمٹ گیا جس نے اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا دیکھیے جب بچے نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہو اور آپ اسے لے کے چل رہے ہوں تو بچہ محفوظ سڑک آپ نے پار کروانی ہے اشارہ آپ نے دیکھنا ہے دائیں بائیں آپ نے دیکھنا ہے یہ آپ کی ذمہ داری بچے نے صرف بچے کی توجہ اس پہ ہونی چاہیے کہ ابو کا ہاتھ نہ چھوٹے تمہارا یہ معاملہ کہ اللہ کا ہاتھ تم سے نہ چھوٹے وہ آتا سر چمٹ جاؤ لپٹ جاؤ مضبوطی سے پکڑو اس کے بہت سارے مطلب وہ نہیں یہ آتا اللہ جو اللہ سے چمٹ گیا اللہ سے لپٹ گیا اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا دگا سے بچاتا رہتا ہے جو آدمی اللہ کے تقوی کا خیال رکھتا ہے جب کسی کرائسس میں گھر جاتا ہے تو اللہ کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ تو چھوٹے چھوٹے گنوں سے بچنے والا ہے آج یہ طوفان میں گر گیا فرشتے بھی اس بندے کے لیے دعائیں کرتے ہیں پر یہ تیرا بندہ اتنا نیک ہے مگر آج تو یہ طوفان میں گر گیا اللہ تعالیٰ آگے بڑھ کے اس آدمی کو ہنس نجات دے دے اس کی تفسیر تھی جو اللہ سے چمٹ جاتا ہے آگے چل کے سرایا اللہ سے کیسے چمٹے اللہ تو ہمیں نظر نہیں آتا فرمایا اللہ کی رسی سے چمٹ اس لیے کہ اس کا دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک لمبی حدیث کے اندر اس کی اجاد فرمائی کہ یہ وہ قرآن ہے جس کے کثرتے رد سے کسی کا دل نہیں بھرتا ایک اخبار آپ دو تین دفعہ دیکھ لیں تو اس کے بعد اس کو دے کے سردار ہونا شروع ہو جاتا لیکن اگر ابھی عمر گزر جاتی ہے قرآن پڑھتے ہو جب بھی پڑھتا تو مزہ آتا ہے قرآن کو کہ فضائل بیان کرتے ہیں اس میں آپ نے فرمایا ہو حبل اللہ اللہ کی وہ مضبوط رسی یہ قرآن ہے ترف ہُلپ ہُی کم اس رسی کا ایک سرا اللہ کے پاس یہ کس کی کلام ہے اللہ کا پڑھتا کون ہے تم مخاطب کون ہے تم دوسرے ہو گئے اس رسی کے طرف ہُوبے اجلّہ ہے ترف ہُوبے اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں دوسرا تمہارے ہاتھ تم یہاں چھوڑو تو یہ رسی ٹوٹتی نہیں یہ ہے تمہیں گارنٹی اربن ہوتا ہے جب یہ شکار کے لیے نکلتے تھے آپ پتہ نہیں کرتے یا نہیں کرتے تو اپنی لانچ کے پیچھے کشتی کے پیچھے ایک رسا فالتو چھوڑ دیا کرتے تھے کہ بائی دا وے اگر ہم میں سے کوئی گر جائے تو وہ فوراً اس رسے کو پکڑ لے ڈوبنے سے بچے رات کو پورا سما پتا نہیں ہے کوئی بھی گر سکتا ہے ہو سکتا ہے تو وہ رسی پکڑ تک اس کی مثال دی جس طرح جان بچانے کے لیے وہ رسی تم نے سمندر میں چھوڑی ہوئی ہے اور ہو سکتا ہے کہ سمندری پانی کے اندر رہ رہ کے وہ گل گئی ہے ہو سکتا ہے کوئی پکڑنے والا اسے پکڑے اور رسی اس کے ہاتھ میں رہ جائے درمیان سے ٹوٹ جائے لیکن یہ رسی وہ ہے کہ جو رنگاملہ ہے کیا فرمائے فرمایا ہو حید اللہ یہ ہے اللہ کی رسی جس اقبال نے کہا کہ ماں ہما خاک دلے آگاہ اُس ہم اور تم مردہ ہیں ایک خاکی بدن ہے ہمارے دل آگاہ ہمیں زندہ رکھنے والی چیز کون سی قرآن ایمان والے کو اللہ نے زندہ کہا ہے، کافر کو مردہ کہا تو کہتے کہ ماں ہما خاکو دلے آگاہ اُسامش کن کہ حب اللہ اُس پکی پکڑ اللہ کی رسی ہے یہ واہ کا سم و اللہ کی رسی سے نپٹ جاؤ اللہ کی رسی چمٹ جاؤ مضبوطی سے پکڑو اب وہ اللہ کی رسی کیا ہے قرآن قرآن کیا احساس کا مجمور عوامر اور نواہی ہے یہ کرو یہ نہ کرو تو سرات مستقیم پر رہو اس راہ پر رہو گے تو تمہیں رب ملے گا یہاں <Santhropic> سے دائیں بائیں ہو گئے تو ٹارگیٹ سے ہٹ جاؤ گے رب تمہیں نہیں ملے اور رب نہیں ملے گا تو کچھ بھی نہیں ملے ایک آیت ہے سورہ ہُو ان ربی اعلی سراط مستقیم میرا رب رائے ہدایت پر ہے سراط مستقیم پر ہے تو آدمی کہتے ہیں ہم تو سراط مستقیم پر ہوتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں فلاں چی سے بھی بچو اس کا کیا مطلب ہے کہ میرا رب بھی سراط مستقیم پر ہے کیا رب کو بھی کسی راہ کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے نہیں وہ یہ کہا جا رہا ہے جیسے کوئی کہتا ہے کہ جب علی دبئی روڈ پر ہے اس کا مطلب ہے کہ دبئی روڈ پر جاؤ گے تو تمہیں جبل علی ملے گا سریم روڈ پر نکل جاؤ گے تو تمہیں مکہ مل سکتا ہے مدینہ مل سکتا ہے جبل علی ملے گا ان نبی آلات مستقیم سرات مستقیم پر رہو گے تو رب سے ملاقات ہوگی میرا رب سرات مستقیم پر ہے سراط مستقیم سے ہٹ گئے تو رب کو کھو دو گے رب کو کھو دیا تو سب کو کھو پھر کچھ بھی نہیں واپس منہ بےحب لہ جمیان سارے مل کر اس رسی کو پڑھو اور رسی آپ کو پتہ چھوٹی چھوٹی رسیوں کا مجموعہ ہوتی اسی طریقے سے کتاب اللہ مختلف احکامات کا مجموعہ ہے ان سب کو ان میں سے کسی ایک کو بھی کاٹو گے تو اسی رسی کو کمزور کرو ان تمام کو لے کر وہ تو نہیں آنے والا تو فرقہ ہے جو تمہیں توڑ ڈالے گا تو فرقے میں مت اختلافات اپنی جگہ ہوتے سوچنے والوں کے لیے اختلافات کسی جملے میں بھی نکل سکتے مثلاً میں نے فون کیا امبیسی کہ جی میں پونے ایک بجے آ رہا ہوں اب میں نے انہیں یہ کہا کہ میں پونے ایک بجے گھر سے نکل رہا ہوں اس کہ بارہ چالیس پہ جماعت کھڑی ہوتی ہے زہر کی پانچ منٹ لگیں گے نماز پڑھ کے میں سنتیں وہیں آ کے پڑھ لوں گا کوئی ضروری کام ہے میں, میں پونے ایک بجے نکلا مہنگا میں پونے ایک بجے آ رہا ہوں انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ساڑھے بارہ بجے نکلے گا تو یہاں پونے ایک بجے آ رہا ہے انہوں نے یہ سمجھا کہ میں پونے ایک بجے وہاں پہنچ رہا ہوں میں نے یہ کہا کہ میں پونے بجے یہاں سے آ رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں جگہ کوئی میں کی نماز جو ہے وہ فلاں جگہ جا کے پڑھنی ہے تو اس کا مطلب تھا یہ تھا کہ سپیڈ اتنی رکھو کہ تم اصل کی نماز تک وہاں پہنچ گئے لیکن کسی وجہ سے وہ لوگ نہیں پہنچ سکتے اب دو رائے ہوگی ایک کچھ لوگوں نے کہا کہ چونکہ حضور نے یہ کہا تھا کہ اصل وہاں جا کے پڑھنی ہم تو نہیں پڑھیں گے تو سزا ہوتی ہے دو تین حضور کا حکم ہے یہ بھی تو حضور کا حکم ہے کہ مغرب نہیں پڑھنی یہاں میدان عرفات میں مغرب نہیں پڑھنی چاہے رات کو دو بجے جا کے پڑھو لیکن مزدلفہ میں پڑھنی ہے یہ کس کا حکمت قرآن میں نہیں آیا یہ مصطفیٰ کے منہ سے نکلا ہے اسی طریقے سے انہوں نے یہ سمجھا کہ بھائی حضور نے کہا فلاں جگہ جا کے پڑھنی اب کتاب بھی وہیں جا کے پڑھیں گے ہماری ادا ہوگی وہاں پہ کچھ لوگوں نے کہا کہ حضور کا مقصد یہ تھا کہ تم نماز تک اس جگہ پہنچ جاؤ لیکن جب ہم نہیں پہنچ سکے تو ان کا فلاح علی آنا تعالیٰ مینا تھا ہم نماز تو یہاں کچھ لوگوں نے وہاں پڑھ لی کچھ لوگوں نے وہاں جا کے پڑھی جب آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا گیا تو آپ نے کسی کو بھی کسی کو بھی منع نہیں کیا گیا اس کے یہ نہیں کہا کہ آپ نے غلط کیا آپ سمجھ گئے کہ انہوں نے میرے الفاظ کو لیا یہ میرے مطلب کو سمجھ گئے تھے لیکن دونوں نے آپ کس کی, کی ہے محمد رسول اللہ اب ہاتھ اٹھائے کسی کی نظر اوپر والی انگلیوں پر گئی تو اس نے کہا کہ حضور کے ہاتھ جو ہے وہ کانوں کے اس کے برابر تھے. اوپر والے اس کے برابر کسی نے انگوٹھے کو دیکھا تو کہا کہ انگوٹھا جو تھا وہ کان کی لوہ کے پاس ہونا چاہیے اس کی نظر انگوٹھے پہ گئی ہے کسی نے ہاتھ کے نچلے حصے کو دیکھا تو اس نے کہا جی شانوں تک اٹھانا چاہیے جس کی انہوں نے دیکھا کہ ہاتھ چھانے کے برابر اب یہ کیا ہے تینوں جو بھی کر رہا ہے وہ اتھارٹی کس کو لے کر آ رہا ہے محمد صلی اللہ وسلم کو لے کر آ رہا ہے نا یہ نہیں کہ میں کہتا ہوں یہ یوں کروں محمد علی خان نے یہ کہ میں کہتا ہوں یہ کروں کہتے میری تحقیق یہ ہے مجھے عبداللہ اپنے مسعود نے یوں بتایا ہے کہ اس نے نبی کو یوں کرتے دیکھا اب اگر عبداللہ اپنے مسعود کی نظر انگلیوں کے پوروں پر گئی ہے یا انگوٹھے پہ گئی اور انگوٹھا لو کو لگ رہا تھا اور عبداللہ بن عمر کی نظر جو ہے وہ ہاتھ کے نچلے حصے پر گئی اور وہ شانوں کو چھو رہا تھا تو ہر ایک نے سچ کہا تو رسول کی ہے یہ تفرقہ نہیں ہے یہ تو ہر سوچنے والی سوسائٹی میں ہر معاملے میں ہو جاتا آپ کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ جی نبے دن کے اندر انتخابات کا اعلان ہو جانا چاہیے اب ماہرین کی دو رائے ہیں وہ کہتے ہیں جی اس کا مقصد یہ ہے کہ نبے دن میں الیکشن ہو جانے چاہیے دوسرے کہتے ہیں کہ جی الیکشن چاہے دو سال بعد ہوں لیکن شیڈیول نبے دن کے اندر دے دینا چاہیے یہ ہے اس کا مطلب اب ہم آئین کو پھاڑ دیں کہ جی چونکہ اس میں تفرقہ پڑ گیا ہے یہ شریف الدین پر زیادہ کچھ اور کہتا ہے اور فلاں صاحب کچھ اور کہتے ہیں زیادہ آئین ہی خلی ولی سوچنے والوں میں رائے بنتی دونوں کس کی پابندی کے لیے کہہ رہے ہیں آئین کی پابندی کے لیے کہہ رہے ہیں پارٹی تو آئین کو پیش کر رہے ہیں یہ جو اختلاف ہے فکری اختلاف یہ تو فرقہ نہیں ہر ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اتارٹی کے طور پہ پیش کرتا ہے جس کو بھی آپ کریں گے اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے کیوں کہتا ہے کہ یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو تم اتارٹی مان رہے ہو تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس وقت میں بھی نماز پڑھی ہے کی اور اگر آپ نے دو گنا سایا اگر آپ نے نماز پڑھی ہے تو تم کون کو ہو یہ کہنے والے کہ صرف اسی وقت میں ہو سکتا ہے حضور نے گزائش دی ہے اس کا مطلب ہے کہ وقتوں کے درمیان اس کا وقت تو یہ تو نہیں ہے جب ہم ان کا فرقہ بازو میں مت پڑو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ سارا کچھ چھوڑ چار کے اب تم پانچویں جو ہے وہ ایک مشقل فکا بنا لو جس میں چار فکوں کا جو جوس ہو تو وہ پانچویں بن جائے گی لیکن وہ چاروں بھی نہیں مٹیں گے یہ تو فرقہ نہیں ہر ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اتارٹی کے طور پر پیش کر رہا. یہ اپنی اپنی پرسپشن ہے پرسپشن مختلف ہو سکتی تو فرقہ کیا تو فرقہ یہ ہے کہ آپ اس کو رجسٹرڈ کر لیں کہ جی جو ہنفی ہے وہ شافی نہیں ہو سکتا شافی طریقے پر نہیں پڑ شافی جو ہے وہ ہنفی طریقے پر نہیں پڑتا اس کی نہیں ہوگی یہ بات غلط ہے نہ شافی رسول سے نہ ہنفی رسول سے اگر وہ عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور یہ بھی ہے بسم اللہ قابل تقلید اللہ کے رسول کی کے ساتھ نہیں کر رہا ہے کہ مسجد کے باہر لکھا ہوا ہے اہل حدیج کا داخلہ منع ہے مسجد حنفی اور آگے بریکٹ میں بریلوی بھی لکھا ہوا ہے تحصیل بھی ساتھ لکھی ہوئی میں مسلمان ہوں ضلع راول پنڈی تحصیل قدر خان میں مسلمان ہوں مانتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضلع میرا حنفی ہے اور تحصیل جو ہے وہ ڈاخانہ آگے دکش بندی بھی ہو سکتا تو ہے تو فائدہ یہ کہ مسجد آپ نے رجسٹرڈ کر لی اسی طرح جس طرح ہندوؤں میں یہ کنواں مخصوص ہے اس میں سے براہمن پانی پی سکتا ہے شوگر نہیں پی سکتا یہ کتاب جو ہے وہ براہمن پڑھ سکتا ہے شوگر نہیں پڑھ سکتا اس رجسٹریشن نے اس چیز کو پکا کر دیا یہ چیز صحیح نہیں ہے راج اور مردو کا کوئی کنوت وہ پڑتا ہے کوئی کنوت یہ پڑھ لیتا ہے دونوں کنوتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں اور دونوں کو ملا کر دو بھی پڑھ سکتے تو یہ معاملہ یہ جو براڈنیس ہے یہ ہمارے علماء کے اندر آنی چاہیے یہ عوام کا کام نہیں ہے وہ بڑھ کے یہ کام ہے یہ کام علامات کا ہے جب علماء دوسرے فقہ کے عالم کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا حاصل ولا تو فر رکھو <راقو> میں مت پڑو یہ تو بازی یہ فرقہ بندی یہ تمہیں فٹک سے مت حکم تم ڈیلے پر جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی دشمنوں پر تمہاری دھاک نہیں رہے گی اچھی سی بات ہے جب آپ کے اندر اپنے اندر تو ہوگا تو دشمن آپ کو لڑائے تماشا دیکھے یہود کے. کے بارے میں جب مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی تھی کہ تم انہیں پر فتح پالو گے تم غالب آ جاؤ گے تو کیوں فرمایا تحسبہم نبی بغیر ایک امت لگتے یہودی مگر ان کے دل پھٹے ہوئے لہذا تم غالب آ جاؤ غالباغ ہے آج یہی حال اگر ہمارا ہے دل بٹے ہوئے ہیں تو وہ اللہ کا تکوا وہ اساس ہے جس کے گرد تم سب جڑے ہوئے آپ کو پتہ ہے ایک شہر میں جب لوگ آتے ہیں پنڈی آ رہا ہے لاہور آ رہا ہے تو چاروں طرف سے آ رہی ہوتی ہے ٹریفک ملتان روڈ سے بھی ادھر کسور کی طرف سے بھی ادھر پنڈی سے بھی لوگ جا رہے ہوتے ہیں ادھر سے بھی آ رہے ہوتے ہیں منزل کون سی ہوتی ہے لاہور جانا ہے ایک سیٹ یہ سارے رستے پگڈنڈیاں ہیں بلکہ پچھلی شریعتیں بھی پگ تھی جو جی ٹی روڈ پہ دیکھتے ہیں صبح صبح جی ٹی روڈ میں بڑا کم ٹریفک ہوتا ہے ڈھائی بجے تین بجے آ جائے تو خالی ہوتی آدمی کو دل کرتا ہے سو روپے بڑی صاف ستری ہوتی پھر آہستہ آستہ کوئی ادھر سے چھوٹی روڈ سے بیگنے نے سزوکیاں لٹکے ہوئے اسٹوڈنٹ پلان آستہ آستہ آستہ جی روڈ پہ رش وہ رستے ہو آتے اس میں کھلتے تمام شریعتیں جو شروع وہ پگ ڈلیاں تھیں اور آ کے جی, جی روڈ کون سی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اوم تو اللہ کم دین جو اس جی ٹی جی روڈ پہ پہنچا مکمل ہو گیا اب آگے نہیں جانا ہے منزل یہی تھی تو اللہ کا تقوی وہ چیز ہے جس کے گرد یہ امت بنی ہوئی ہے یہ جماعتیں اس منزل کی طرف لے کے جانے والی بسیں ہیں یہ سزوکیاں ہیں یہ ویگنے ہیں منزل ان کی اگر وہ نہیں ہے تو پھر یہ تباہی کے رستے تخوا وہ بنیاد ہے اگر کوئی آدمی دیکھتا ہے کہ یہ صاحب دوسری دینی جماعت سے جڑے اور جماعتوں کے اپنے مزاج ہوتے ہیں اور افراد کے بھی اپنے مزاج ہوتے ہیں جیسے بچہ پڑھتا ہے تو اپنے مزاج کے مطابق کوئی انجینئر بن جاتا ہے کوئی ڈاکٹر بن جاتا کوئی اور ہو جاتا ہے کوئی اور ہو جاتا ہے اپنے اپنی فیلڈ لیتے ہیں تو مینجمنٹ میں پھر آگے چل کے کرتا ہے تو اسپیشلائزیشن کی دوسری طرف نکل جاتا ہے اپنے رجحان کے مطابق اسی طرح جماعتوں کا اپنا ایک مزاج ہے اور افراد اس کی طرف ان کو اٹریکٹ کرتی ہے وہ جماعت جیسا اس کے اندر مزاج ہوتا ہے ایک گھر کے اندر دو ہوتے ہیں کمرے ایک کمرے میں جو ہے اگر کسی نے پی ٹی وی لگایا ہوا ہے انہوں نے وہ ریسیور رکھا ہوا ہے تو وہ پی ٹی وی ان کے یہاں آ رہا ہے اس طرح کو دوسرا آ رہا ہے ہے ہے اصل چیز ہے کہ آپ کے اندر جو ریسیور وہ کس کو قبول کرتا ہے کوئی دھیمے مزاج کا آدمی ہے کوئی گالی بھی دے دے, دے تو سر نیچا کر لیتا ہے تو لازمن اس کو وہ جماعت اٹریکٹ کرے گی جو اس کو وہ چیز سکھاتی کسی کے اندر وائلینس طبیعت ہے وہ کہتا ہے حق بات اور پھر آدمی سر جھکا کے کیوں رہے کسی کی سنے کیوں اب اس پہ وہ جماعت اٹریکٹ کرے گی جو کہتی ہے کہ نہیں اگر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے لیے دعا کی تھی تو ہر دور میں عمر ضروری ہے اور چونکہ وہ افراد تھے جو حضور کے ساتھ تھے مگر اپنی ذات میں انجمن اور جماعت تھے اب فاروقی مزاج کی جماعت چاہیے ایک فرد سے کام نہیں چلے گا بھاگا وہ فورن اتر جائے گا اس کو اپیل کرے گی وہ بات جیسے لوگ کوئی ماردار والے ناول پڑھتے ہیں کوئی ہوجنیا ناول پڑھتے ہیں روتے رہتے منہ لٹکائے رکھتے ہیں کسی سے کسی سے وہ ہوجنیا نہیں پڑا جاتا یعنی اپنا مزاق ہوتا ہے تو اگر کوئی اس میں کر رہا ہے تو خدمت تو دین کی کر رہا ہے اسے دیو کے چہرے پہ دل کیوں آ جائیں بھی جو کمائی کرتا ہے کس کے اکاؤنٹ میں جاتے ہیں ایک بھائی ہے وہ یہاں ڈرائیور ہے دوسرا بھائی ہے وہ میں کام کرتا ہے تیسرا بھائی ہے وہ پہ روٹیاں رہتے تینوں اکٹھے ہیں کمائی ان کی کہنا جاتی ہے جب بھی جمعے کو چھٹی ہوتی ہے تو وہ تو سبھیل والے کو بھی جبھی مار کے ملتے ہیں دفاع والا ڈرائیور کو بھی جفی مار کے ملتا میرے بھائی ہیں. جو بھی لیتے ہیں تھوڑا کماتے ہیں جاتا تو ہمارے گھر میں جو جہاں ہے جو بھی خدمت کر رہا ہے ٹھیک ہے آپ زیادہ کر رہے ہیں وہ کم کر رہا ہے لیکن جا کس کے اکاؤنٹ میں رہی ہے اسلام کے اکاؤنٹ میں جا رہی ہے قرضہ کس کا کام ہو رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ وسلم کا قرض کام ہو رہا ہے نا اس لیے کہ شہادت الناز اصل میں ذمہ داری کس کی ہے رسول کی یا یہ رسول بند تو اگر کوئی اس بوجھ کو کم کر رہا ہے اس میں کیا بات ٹھیک ہے اپنے مزاحب کے مطابق کریں ریسپیکٹ کریں صرف اپنے اپنی جماعت کے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا رکھنا اپنے کی دعوت کرنا اپنوں کی تیمارداری کرنا اپنوں کی تعزیت کرنا یعنی میرے ایسے ساتھی بھی تھے جب میں تنظیم اسلامی میں تھا کہ جن کے بچے ہمارے گھروں میں پلے اور جن کے بچوں پہ میرے والد صاحب نے اپنے سینے پہ لٹا کے سلایا لیکن جب میں تنظیم سے نکلا ہوں تو میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ فاتح پڑھنے بھی نہیں گیا ہے پوچھنا نہیں ہے کیوں میں تنظیم سے نکل گیا تھا اس کا مطلب. میں مسلمان بھی نہیں رہا یہ ہے تو جماعتیں جماتے ہیں تو میں ام ہاں میرے کو بحم سے دل جما سمے و تاخت لیکن یہ جماعت فرقہ نہ بن جائے من شجہ شجا فرن جو ہماری جماعت سے نکلا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں رہا وہ تعلق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ولا تعلق سب سے بڑا تعلق ہے آپ کو پتہ ہے ہر چیز کی اپنی ایک اہمیت ہوتی جب ہم یہاں آتے ہیں تو پاکستانی شناختی کارڈ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی کبھی ایئرپورٹ پہ کسی نے یہاں امیگریشن پہ شناختی کارڈ نکال کے رکھا تھا پاسپورٹ اور اس کے ویزا شناارتی کارڈ تھانے میں گھسا دیتے ہیں. پاکستان میں آپ کچہری میں چلے جائیں انکم آپ ٹیکس کے دفتر میں کہیں بھی چلے جائیں کبھی کس نے پاسپورٹ آپ سے پوچھا ہے؟ بڑا اہم پاسپورٹ ہے دفاع کا ویزا لگا ہے آپ کا فضائیہ کا ویزا لگا ہے بڑے فن خان تیس سال آپ کو یو میں ہوگئے پاسپورٹ کی کوئی ویلیو نہیں پاکستان کا شناختی کارڈ ہے قیامت آمد کے دن نہیں پوچھا جائے گا کہ تم جماعت اسلامی کی ہوگے تنظیم اسلامی کے ہو وہاں سے سوچا کی جائے گی وہ اللہ مانت مسلم ہو مسلمان ہو کے نہیں سب سے بڑی آئیڈینٹی مسلمانی والی ہے بلا کرنا اللہ مانتم مسلموں ہو لہٰذا جماعتیں مختلف اختیار کرے اپنے مزاج کے مطابق اس کی اجازت ہے اگر آپ دوسرے مزاج کے آدمی کو ادھر جوڑ بھی لیں گے تو وہ نقصان کرے گا آپ کا فائدہ کوئی نہیں کرے اگر آپ جماعت بنا رہے ہیں باتوں کے غریبان پہ ہاتھ ڈالنے والی اور آپ نے ممبر بنا لیے ان صاحبان کو جو کہتے ہیں میری زمین بھی کوئی دبا لے تو میں اگلے جان جا کے لوں گا اس سے تو وہ نقصان کرے گا آپ کا اس لیے کہ جو بھی مشورہ دے گا اپنے مزاج کے مطابق دے گا وہ تو آپ جو نقصان کر سکتے ہیں اس لیے اللہ نے فرمایا کہا نبی میں انہیں اس لیے نہیں نکلنے دے رہا تیرے ساتھ کہ یہ سر جب گزرت بوک میں نکلے اور کچھ لوگ پیچھے رہ گئے ڈھیلے ہی والے تو اللہ نے ماں جادو کملہ خبالا اے نبی یہ نکلتے اگر تیرے ساتھ تو سوائے خرابی میں زیادتی کے وہ کچھ بھی نہ کرتے جہاں بھی وہ ہوتا یہ دوسروں کے دل ہی توڑتے رہتے ہم نے نہیں کہا تھا دو مہینے صبر کر لو آپ اٹھ چکو تم نے کہا تھا کہ گرمی میں نہیں نکلو فصل خراب ہو جائے گی تو یہ وہاں بھی تمہارے دل توڑتے رہیں گے لازت خالص لے کر نکلو تاکہ میں تمہیں کوئی پرابلم کیوں لیکن وہ, وہ ایک لائن وہ باؤنڈری نہیں جی یہ چونکہ ہماری جماعت کے ساتھ طلب نہیں رکھتا لہذا ان کی دعوت اور ان کی بیماری تو ان کی مدد کرنا رہے ہیں وہ اب زائدہ جو لوگ آپ کے ہم نظریے ہیں ان سے پیار ارفت زیادہ ہوتی ہے لیکن وہ اللہ نے فرمایا کہ دلوں پر تو ظاہر ہے کہ کوئی کسی کا قصور نہیں جو آپ کے ہم نظریہ لوگ ہیں اور ایک ہی منزل کے لوگ ہیں ان میں اٹومیٹکلی پیار زیادہ ہوتا ہے اس پہ کوئی پوچھ نہیں جیسے اللہ نے فرمایا ولان تعد تم عورتوں میں عدل نہیں کر سکتے اگرچہ تم چاہو بھی کیوں ایک خوبصورت ہے دوسری بدسورت ہے اب جا رہے کہ آدمی کے نیچرل جو ہے اس کی اپنی ڈیمانڈ ہے خوبصورت سے اس کو زیادہ پیار ہوگا ایک خوش اخلاق ہے دوسری بد دکھلا کے گزبان ہے اس کو اسی طریقے سے ایک اچھا پکاتی دوسری اچھا نہیں پکاتی ایک آتے آپ کو پروٹوکول دیتی ہے دوسری پھر تو فوٹے منہ پوچھتی نہیں ہے آپ کو تو آداب مختلف ہوں شکل مختلف ہوگی تو پیار بھی لہٰذا اس پہ کوئی پوچھ نہیں ہے لیکن گرفت کس چیز کی ہے دیکھو ایک ہی پلڑے میں نہیں جھک جانا تا. فتح ضرور کل محلہ دوسری کو معلق چھوڑ دے وہ نہیں کرنا پیار سے آپ کو کوئی منع نہیں کرتا کہ ہم جماعت کے ساتھ پیار مت کریں لیکن یہ کہ دوسرے کے جو حقوق ہیں بحثیت ہے مسلمان ان کو ڈیمیج مت کریں دعوت کریں دعوت قبول کریں تا بیمار ہو اس کی آ, بیمار کسی کے لیے جائیں ان کے یہاں ماتم ہو تعزیت کریں کوئی تکلیف ہو ان کی فائنینشیل اگر آپ مدد کر سکتے ہیں تو آپ اس کی مدد کریں تو اس لحاظ سے تو ولا رکھو ولافر رکھو تو فرقے میں مت پڑو فرقہ مت بنا لو اس کو جماعت ایک ہی رہنی چاہیے وہ جماعت جس کے لیڈر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جماعت اللہ رب مسلمان